السّلام علیکم و رحمۃ اللہ جی آج ہم نے سبق شروع کرنا ہے ربائی مزید کا ربائی مجرد کا ہم نے اس دن باب پڑھ لیے تھے جی ربائی مجرد کا جو ایک ہی باب آتا ہے فعال جیسے کہ باخرا اٹھانا اور اس کے متعلق مطلب ہم نے گدان کر لی تھی اب آگے لکھتے ہیں کہ ربائی مزید فی کی دو قسمیں ہیں ربائی مزید فی با حمزہ وصل اور ربائی مزید فی بے حمزہ وصل یعنی حمزہ وصل کے ساتھ جو ربائی مزید ہوگا اور وہ ہم ربائی مزید جس میں حمزہ وصل نہیں ہوگا تو کہتے ہیں ربائی مزید فی با حمزہ وصل کے دو باب ہیں اور یہ دونوں باب لازم ہیں یعنی یہ متعدی نہیں ہوتے یہ کیا ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں جب لازم ہے تو اس کا مطلب ہے نہ ان کا مجھول آئے گا اور نہ ہی ان کا نہ تو مجھول آنا ہے اور نہ ہی ان کے لیے اس میں مفول کا سیگھا آئے گا نہ مچھول نہ اس میں مفول ٹھیک ہے جی ایک منٹ اسکائپ کے اوپر جائیں کال پہ کس نے کی نہیں آج گوکے <سؤال> چکے ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ جی ربائی مزید کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ربائی مزید ہوتا ہے حمزہ وصل کے ساتھ ایک ہوتا ہے ربائی مزید بے حمزہ وصل ربائی مزید با حمزہ وصل کے دو باب ہیں اور دونوں کے دونوں لازم ہیں لازم کا کیا مطلب کہ ان کا فیلے مجھول بھی نہیں آئے گا اور اس میں مفول بھی نہیں آئے گا لازم اور مطابق ہم پڑھ چکے ہیں جو صرف فائل پر پورا ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے اس کے لئے مفہول بھی کی ضرورت نہ ہو تو وہ فیر لازم اور جو فائل کے علاوہ مفہول کا رقاضہ بھی کرے وہ کیا ہوگا متعددی تو ابھی ہم ربائی مزید فی با حمزہ وصل کے دو بابیں دونوں باب لازم ہیں پہلا باب باب اول افعن لال جیسے ابرن شاک ابرن شاک خوش ہونا افعن لال جیسے کہ ابرن شاک خوش ہونا ابرن شکا یبرن شکو ابرن شاکن فاوا مبرن شکن اللہ رومین ابران شیخ ون اللہ تب تبران شیخ دیکھے اس کے اندر ابران شکا شخو ابران شخوا رومیان شیخ ون تبرن شخت ماضی کیسے آئے گا ابران شکا ابران شکا ابران شکو ابران شکت عبران شکتھا ابران شکنا ابران شکتا شک تما ابران شک تم ابران شکتی یبرن شکو یورن شکان یورن شکونا تبرن شکو تبرن شکان یبر تبرن شکو تبرن شکانے تبرن شکونا تب رن شکین ابرن شکو نبرن شکو اس میں مقبول اس میں خیر کیسے آئے گا مبرن شکون مبرن شکان مبرن شکونا مبرن شکات مبرن شکاتاً مبرن شکات اور امر کیسے آئے گا ابرن شکا عبر شکو ابراہ شیخ ابراہ شیکا ابراہم شیخو ابران شیخی ابراہم شیخا ابراہ ابراہم شیخ ابراہیم شیخا ابراہم تو اس طرح سارے کے سارے آگے بھی وہ چلیں گے اس کے اندر سے پھر نہیں کیسے آئے گا لاتا بران شیخ لاتا اور یہ آپ نے شناخت کرنا ہے اب اس کے مساجر میں سے الحر انجام جمع ہونا احرن جام اہر جام وہی ہے یہ کیا آ جائے گا اس میں سے آپ کریں گے اہرن جمع یا رن جموں اہرن جام, جام, جام, جام, جام انفا ہوا محرن جم اللہ رومین ویسے یہ جو ہے اس کی کریں گے تم جمنا ن جموارن رن کاس بال سونہ <سؤال> کاس کاسن الامر منو جو ہے نا پچھلے سال بھی میں نے شاید کچھ ٹھیک کروایا تھا یہ اسلین تا او کی بجائے کاف ہونا چاہیے اب پچھلے سال کی ریکارڈنگ میں ذرا سنیے گا میں نے اس میں کتاب جو ہے نا وہ ہمنا نے وہ کر دیے اس کو جو ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی وہ بتایا تھا اس کے اندر مجھے اس کے اوپر شک ہوتا ہے اسلینتا کے اوپر کاف جو ہے نا اسلین کا تو مادہ پہ ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا اس کا مادہ لغت کے اندر میں دیکھ لوں گا دوبارہ بھی کیا پتہ یہ معنی بھی آتا ہی ہو لیکن یہ جو میرے پاس ابھی جو میں نے پی ڈی ایف کے اندر ہوا ہے وہ اس کے اوپر مکتبہ غشا والی کتاب ہے اور اسلم جو ہے سونا یعنی یہ چت سونا جو تھا نا بدھ پر سونا بدھی پر سونا چونا جو ہوتا ہے होता پیچھے سوتا ہے تو یہ جو ہے یہ جو ہے نا مجھے اس کے اوپر کرا ہوا ہے اور اس کی گدان ابھی نہ کریں اسلینا کے اوپر اصل میں یہ جو ہے نا یہ حمزہ اس کا جو ہے نا وہ تبدیل ہو کے آیا ہوا ہے اس کا ہم لوگ تبدیل ہو گیا ہے وہ ان ناقص کی جب گردانیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے اندر سے یہ اصل میں ہوا ایک کم از کم دو گردانے ایک انجام اور ایر انکاسٹ جو ہے یہ آپ نے کر دینی ہے ٹھیک ہے وہ ابھی کیونکہ آپ نے وہ گردانیں پڑھی نہیں ہیں تو آپ اسے گردان صحیح نہیں کر سکیں گے گردن کے والے سے گردن کے بدی جس کو کہتے ہیں بھائی اس میں से آئے گا یہ اس میں سے آ جائے گا اس لیے اس گردان کو چھوڑ دیں باقی یہ دونوں گردانیں آپ لوگوں نے کر لینی ہے بس آج اتنا ہی اس کو کوشش کریں تاکہ ہو جائے ہے اور جن جن کو عربی لوگوں دیکھنے آتی ہے وہ کیا کریں گے نہیں بھی آتی تو آپ لوگوں نے عربی کے اندر اس کا مادہ ڈھونڈنا ہے اس کے حروف اصلیاں کون کون سے ہوں گے جیسے عف این لال ہے نا تو فا این اور لام کے مقابلے میں جو آ رہے ہوں گے نا وہ کیا ہوں گے حروف اصلیاں ہوں گے اور جو فا این لام کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہوں گے وہ حروف زواید ہوں گے تو اس لنتا او جیسے اس لینتاؤ اس کا مطلب ہے اس لنتاؤ کے اندر حمزہ تو زیادہ آ گیا سین پہلا مادہ کیا نا فا کے مقابلے میں آ گیا سین لام آ گیا عین کے مقابلے میں اور اس میں دو لام ہوتے ہیں فا عین اور دو لام ہوتے ہیں ٹھیک ہے کے اندر کیا ہوتا ہے فا این اور دو لام ہوتے ہیں تو اب کیا آ جائے گا اب آپ نے اس کا مادہ دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے سین ٹھیک ہے لام ٹھیک ہے تو سلا جیسے کہ سلا تھا سین لام طر میں حمزہ ہے یہ حمزہ ہے تو ایک صورت ہی ہو سکتی ہے کہ چلو اس کو ہم حمزہ مان لیں یہ اصلی حمزہ ہے تو سین لام تا اور حمزہ لیکن قوانین ہوتے ہیں دعا ان والا ایک قانون ہوتا ہے دعا ان والا قانون ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے واؤ اور یا جو ہوتے ہیں نا وہ حمزہ سے بدل جاتے ہیں واؤ ہو یا یا ہو ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اس کو دیکھیں کہ سین لام تا اور واو اس کا روف اصلی ہوں گے یا سین لام تا اور یا اس کے کیا ہوں گے روف اصلی ہوں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو جائے گا ایک آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوگا کہ یہ اس کے اندر سے کاف جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اس کو دیکھ کے پھر یہ ہے بس پھر انشاءاللہ باقی پھر بعد میں کریں گے میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں میں بھی بلوکوٹ میں دیکھ لیتا ہوں پھر اس کو جو ہے پچھلے سال کی ریکارڈنگ کے اندر بھی ہوگا میں نے ٹھیک کروایا تھا مجھے اب یاد نہیں ہے میں نے کتاب میں شاید ٹھیک بھی شاید کیا تھا سال کی ریکارڈنگ میں ہوگا یا یہی ٹھیک ہوگا تو ہی ہوگا چلیے پھر السلام علیکم و مائک فری ہے